ہماری تصویر تو سمجھ میں لازمی راہن کی ہیل بھی دماغ میں نفر پڑے دماغ ہم تو دماغ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرول أنفسنا من سيئات عمالنا من يعلم الله فلا مبهلا له ومن يغلله فلا هادي له ونشر بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشر بالله محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس خدا متوجہ ہو کر بیٹھو گے یہ تین لڑکے جو ہے نا اگر یہاں بیٹھنے ہے متوجہ ہو کر بیٹھو گے ٹھیک ہے نا جی میرے سامنے جس نے باتیں کی نا بس ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ بات میں فارغ نہیں ہے تو باہر مکمل کر کے آئے یاد میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے دجا رسول کو ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے تاکہ اس کو سب دنوں پر غالب کریں اللہ الگ وہ ذات ہے جس نے دجا رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو سارے دنوں پر غالب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت واسعہ کے صدقے انسانوں کی ہدایت کا ہر دور میں بندوبست رکھا ہے انسان کی دو ضرورتیں ایک اس کی ضرورت معیشت کی معاشی ضرورت جیسے اس کے بدن باقی رہے گا اس کی نسل باقی رہے گی اور دوسری انسان کی ضرورتیں ہدایت دونوں کا بندوبست اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے معیشت کا بندوبست اور زمین کو پیدا کر کے زمین گنجنی اس سے اختار چلائی جا سکتی ہے کہ ساری زمین اگر انسانوں سے بھر جائے اور کوئی ایج کاشت کے قابل نہ رہے تب بھی انسانوں کی کھانے پینے کی افزائش نسل کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے بیکٹیریا کے ایک سٹینج ہے وہ دریافت کی گئی ہے تو اس کا پا, پانی کا ایک بڑا تب رکھا جائے اس کے اندر اس بیکٹیریا کا ایک قطرہ ڈالا جائے کہ اس قطرے میں وہ بیکٹیریا ہو وہ ہوا سے نائٹروجن لے لے کر اس کی پروٹین بناتے رہیں گے یہاں تک کہ ٹب کو پروٹین سے بھر دیں گے گند میں پروٹین ہے جوار میں پروٹین ہے یہ پروٹین کہاں سے آتی ہے ہوا میں نائٹروجن گیس ہے نائٹروجن گیس کو پودوں کی جڑیں لیتی ہیں اس کے اندر ایسے بنتے ہیں گرینولس بنتے ہیں جڑوں میں کہ وہ نائٹروجن اسملشن ہو گئے نائٹروجن کو لیتی ہیں پانی اس کے ساتھ نائٹروجن ملتی ہے اور وہ نائٹروجن کا نائٹروجن کا فارمولا پروٹین کا بن جاتا ہے اور کر دانے میں گلنے میں سٹور ہوتے ہیں پتے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈوسی ہا لیتے ہیں اور اس سے وہ جو ہے تو اسٹارسی اور گلوکوز بنا لیتے ہیں وہ بھی آ اس کے پٹے میں سٹور ہو جاتے ہیں دوسرا پروسیس ہوتا ہے تو اس سے وہ فیٹی ایسڈ بناتے ہیں تو وہ بھی آپ سور ہو جاتے ہیں تو ہوا ہے ادھر ہا ادھر پانی مٹی مٹی سے کچھ ذرات زینک آ جاتا ہے اور آئرن آ جاتا ہے باقی چیزیں جمع ہو بیکٹیریا کے سسٹم ہے اس کا ایک کترا پانی کے ٹپ میں ڈالے پانی وہاں سے لے گا نائٹروجن کی سے پن کرے گا اور ٹپ کو پروٹین سے بھر دے گا منسلوا جی تو باقی ضرورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو استعداد دی ہے الحمد عورتہ کے ساتھ آؤں احیاء و تھا کیا میں نے نہیں بنایا زمین کو تو میں زندوں اور مردوں کے سمیٹنے والی سمیٹنے کا کیا مطلب ہے نہیں جی راک کچھ ڈاک میں رنڈ کمار رش پکیل ہوا جی نہ روٹے رکھے تو ہو سکتا ہے موکی ریزنگ ہوئی ہاں یعنی تو سمیٹنے والی اللہ تمہارے اور بارہ بارہ زمین کو بنایا ہے مردہ زندہ انانوں کی سمجھنے والی یعنی مردا ان کی زندہ ان کی جتنی ضرورتیں ہوں گی سب یہ زمین پورا کرے گی اگر ہندو مردے کو جلاتا ہے اس کی لڑکی اور مٹی کا تیل بھی زمین اس کو دے گی اور آسمانی مذاہب والے کا دفن کرتے ہیں جو اسی طریقہ ہے یعنی اور ہائجین کے لیے دی بیسٹ وے آف ڈسپوزل آف اے ڈیڈ باڈی از اٹس بری بہترین طریقہ مردہ مرد مرد مرد بدن کا کیوں کہ سنبھالنے کا اس کی تدفین ہے دفن کرنا ہے باقی جلانا ہے وہ اتنا خرچہ اس پر ہوتا ہے پولوشن اتنی پھیلتی ہے اتنی گیس نکلتی ہیں تو ایک بات سے پوزیشن نہیں ہونی چاہیے مردوں زندوں کی جتنی ضرورت ہے اس کو زمین نے پورا کرنا ہے وہ اللہ تبارک والا نے معاشی ضرورت کا بندوبست کر کے اس کے لیے کافی کر دیا وہ زمین کفایت کرتی ہے الحمد اللہ دل کفا تھا کافی عام عملہ میں کفا تھا کے دا باقی سوچے خبر تب نا کوم نا تک مما لاکیم صاحب کا ترجمہ پوچھے تھے کہ ہم نے بنایا زمین کو والی والیوں کی مردوں کی سمیٹنے کا کیا بات بنی سٹول راغل کو کما روٹے چاہے تپوسنے کو ماں روکے ساری ضرورتیں پورے کرنے والی اللہ نے نظامی معیشت جو اللہ انسان کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ایک عمر سے اللہ نے زمین کو حکم دیا وہ سارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ضرورتیں پوری کرے انسان لکڑی جلاتا تھا لکڑی ختم ہونے کیا کو اللہ نے کوئلہ کوئلہ زمین سے نکالا وہ ختم ہونے کو ہوا صلاح نے پیٹرولم زمین سے نکالا اگر کسی بات وہ ختم ہو جائے تو انرجی ساری ضروریات کے پورا کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے ایسا وقت آ جائے گا جب آپ ایک لفافہ اٹامک پنٹ کا اپنی جیب میں ڈال کر رہیں گے وہ ایک مہینہ کہیں ہی ہوگا اور اٹامک او میں آپ کے پاس جلے گا کھانا پکانا پانی گرم کرنا کمرا گرم کرنا ساری سارے, سارے کام کرے ایک گولی چل رہی ہے الحمد للہ کفات اور انسان کی اچھی ضرورت اس کی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے کہ انسان کے پاس ہدایت نہ ہو اور ماشی وسائل اس کے بعد بہت زیادہ ہوں لیکن ہدایت پر نہ ہو تو اپنے لیا عذاب دوسرے کے لیے عذاب اپنے لیے زحمت دوسرے کے لیے زحمت توبہ تھوڑا سا اسلحہ اور تھوڑا سا سامان اور مال و دولت جب حاصل ہو گیا برطانیہ کو تو ساری زمین پر اتنے اتنے کچھ تو سے کیا ہے اس تو اس کو آپ سوچ نہیں سکتے امریکہ سے ریڈ انجن کی نسل کو ناپید کیا ہے اور یہ انگریز وہاں آباد ہوا ہے آسٹریلیا سے مقامی نسل کو ناپیٹ کیا ہے وہاں یہ آباد ہوا ہے اور یہ ساری شروع کی جنگوں سے لے کر پڑاسی کی جنگوں سے لے کر آگے بڑھیں تو اٹھارہ ستاون کی جنگی آزادی تک اور کے بعد سے تاریخ تاریخ پاکستان تک جتنا کچھ سکون اس نے کیا ہوا ہے معاشی وسائل کیوں کہ کے معاشی وسائل تھے ہدایت نہیں تھی اور ہدایت کے کیا اثرات ہوتے ہیں تیئیس سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جس میں کے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کفار کے ساتھ سخت جنگیں لڑنی پڑی ہے تیئیس سالہ جنگل میں کتنے آدمی مرے ہیں دس سو تیس آدمی سات سو کفار مرے ہیں اور تین سو تیس کے قریب مسلمان شہید ہیں میکے سے ہو گیا جنگیں آپ نے فقط وہ لڑی ہیں جس میں کافر حملہ کر کے آیا ہے یہاں پر وہ لڑنی پڑی آپ کیونکہ ہمارا بدر میں بدر کی جنگ اسی میل دور یعنی دو سو دو سو بیس میل چل کر آیا ہے کافر لڑنے کے لیے عہد کی جنگ تین میل دور مدن منورت یعنی کافر چل کر آیا ہے تین سو میل چل کر آیا ہے لڑنے کے کی جنگ پانچ کلو میٹر دور پنجم پھر کاور چل کر آیا اور جب آپ کو لڑنا پڑتا تھا آپ کو ایڈوانس کرنا پڑتا تھا پیشکدمی کرنی پڑتی تھی تو آپ کی اسٹریٹجی اتنی بھی جنگ آپ کی اسٹریٹجی ایسی ہوتی تھی کہ دشمن کو دیتے تھے اور لڑ نہیں سکتا آج کوئی اس کا کالج کا کوئٹہ کالج میں اٹینڈنگ حاصل کیا ہوا جرنیل آپ کا کوئی واقف ہو یا رشتے دار ہو دا بیسٹ پلیئر آف فائٹنگ کون سب سے بہترین اسٹریٹجی جنگ کی کیا ہے سب سے بہترین اسٹریٹ جنگ کی یہ ہے کہ دشمن کو بے بس کر دیا جائے تاکہ کے وسائل ضائع ہوں نہ ہمارے وسائل سائل ضائع ہوں اور نتائج آفر کر لیے جائیں فتح مکہ آپ کی آپ کا ایڈوانس ہے پیش قدمی ہے کی فتح مکہ کل چودہ آدمی مارے گئے اور اتنا ظیم مرکز آپ نے پتہ کیا کہ ہم گلشکر کو اتنے خوفیت طریقے سے ایسے طریقے سے لے کر گئے ہیں رات کے وقت پڑاؤ ڈالا ہے چاروں طرف گہرے میں ڈالا ہے وادی کو اور اتنی آگ جلائی ہے کہ صبح رات کو جو نکلے ان کو اندازہ کہ ہم تو گہرے میں لڑ ہی سکتے اب ابھی تو خیال کر دیکھا اور خیال ڈالنے کے اس نے وعدہ کر دیا ایک آپ ایڈوانس رومیوں کے خلاف سبوک کا ہے اور مجھے پتا چلا کہ روم والے لشکر لا رہے ہیں اب اتنی بڑی طاقت اس کی اسٹینڈ فوج ان کے مقابلے لڑے کیسے بہت مشکل جنگ درپیش آ گئی آپ نے اپنے پر لشکر کو نکال کر اور سہرا کے اندر ایسی جگہ پر لا کر ڈال دیا کہ تبوک کا پانی کا چشمہ پیچھے اس کے آگے آگے سے پڑاؤ کیا ہوا سپلائن لائن دار کی بحال پانی کی لائن بہار اتنا لمبا آگے رونیوں کے راستہ چھوڑا ہوا وہاں تک آئے نہ پیئے سپلائی لائن کام کر سکتے ہیں اور نہ پانی کا بندوبست کر سکتے ہیں وہ تو ہم کو اندازہ لگایا کہ وہ تیسی جگہ پر لے آئے اپنے لشکر کو کہ ہمارے لیے آگے ایڈوانس کرنا ممکن نہیں ہے جی نو خبر ہے سرتا بدلے ہوا نہ جنا یہ آپ کی ترقی جنگ ہے کہ جنگ کے موقع پر زرا جنگجو کو مزہ نہیں آتا کہ نہ لڑے نہ کچھ ہو ہوا اور دوسرے جنگ کے میں مال غنیمت ہوتا ہے نہ مال غنیمت ملا نہ جنگ کی نہ کوئی مزہ آیا نہ کوئی تیر چلایا نہ برکھا ہلایا نہ تلوار گمائی نہ جی نہ گھوڑا دوڑایا تو جنگجو واریوں جوتہ ہوتا اس میں مزہ آتے ہے اور وہ خاص کر مسلمان مجاہد ان کو تو گھوڑا دوڑانا تلوار چلانا میزا ہلانا اور تیر پھینکنا ہے مزہ ہے یہ تو آپ کمپیوٹر کمپیوٹر پر بیٹھنے والا تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے نا ٹک گولر سے کرنے والا یہ ان کا استعمال والا تو نہیں سمجھ سکتا ایک کر استعمال والا سمجھ سکتا ہاں جی اخبار نے کہا ضرب یہ زور دست ضربت کاری کو ہے مقام فطرت لو ترنگ ہے فطرت لو ترنگ ہے ظالم نل ترنگ جل ترنگ ہے بجانے کا ہے نوسیقی کا آل ہے تاروں والا یہ سے بجانے والا زندگی جل ترنگ نہیں ہے لہو ترنگ ہے یہ لہو مانتی ہے یہ زور دست تو ضربت کاری کا ہے مقام کاری ضرب لگانے کا مقام یہ زور دست ضربت کاری کا ہے مقام فطرت لہو ترنگ ہے رافیل میں جل ترنگ مدرسے والے جب سفید پکڑی باندھ لیتے ہیں اس کی کپڑے پہن لیتے ہیں یہ سمجھتے سارا دن حاصل ہو گیا کھاورے کھاورے دین میں نے پڑے مدرسے والا بابا سے خیڈر تو خوش جمع کل مل جاتا ہوں با یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام فطرت بہو ترنگ ہے رافل نزل ترنگ اضا اللہ صاحب اللہ کو افسوس ہوا کہ تبوک میں آیا اتنا لمبا سفر کیا آگے نہ جنگ ہوئی نہ گھوڑا دوڑایا نہ لہبرا ہلا برشا لایا نہ تلوار جمائی اور نہ تیر پھینکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد مریض اجلاح نے فرمایا کہ رومیوں کا خاص صوبہ تھا جس کا دارا صلابہ تھا دومس ال جنگل دو مس جنگلوں کا دارا تھا انہوں نے صابق خالد کو بلایا اور کہا کہ اس طرح کرو کہ دومسل جنگل کے جو حاکم ہے ان کا گورنر جو وہاں پر ہے اس کے قلعے کے پاس چلے جاؤ چاندنی رات ہوگی وہ رات کو قلعے کی دیوار پر ان کا گورنر جو ہے وہ بیٹھا چاندنی رات کی سیر کر رہا ہوگا قلعے کے بعد جھاڑیوں میں ایک ہرم نکلے گا یہ اس کے شکار کے لیے چلان لگائے گا اس کو گرفتار کر کے لے آؤں کالویز گئے ٹول لگا کر بیٹھا بیٹھے وہاں کے چار دن رات کے گھر میں سیر کر رہا تھا قلعے کی دیوار پر ہر مجھے سے لگائی کھلان بس گئے انہوں نے بارہ آخر پکڑ کر گرفتار کر کے لے آئے لیا گیا پھر کہا کہ کھلانے کے کے لیے مذاکرات کے لیے آئے مذاکرات کے لیے آئے تو آٹھ سو ندے آٹھ سو زرے آٹھ سو, سو, سو گھوڑے اس پر کی رہائی کا فیصلہ کیا کہ آٹھ سو زرے لاؤ گے آٹھ سو گھوڑے لاؤ گے آٹھ سو لیوے لاؤ گے تو لیا جو ان سے فوجی طاقت کا سامان لیا تو کیا کرتے دینا پڑے جو گرمتر تو تبو کی جنگ آپ نے بغیر لڑے اتنے مالے ونیمر کے ساتھ پتہ کی ہے تو اس کی آپ کی کئی سال زندگی میں دس سو تیس آدمیوں کی موتیں ہوئی ہیں اس میں سات سو کفاڑ ہے اور تین سو تیس کے قریب مسلمان اور اتنا عزیز جس وقت طاقت کا پڑا ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے زمین میں ہدایت کو پھیلایا ہے انصاف کو پھیلایا سچ کو صلح و راشنی کو پھیلایا ہے اور کشت خون کا خاتمہ کیا ہے امن و امان کو بحال کیا ہے رسول اب الخذ ودین الحق کے لیے ضروری کل اللہ ازہ تھا جس نے بجر رسول کو ہدایت کے ساتھ عدین حق کے ساتھ تاکہ اس کو سارے چیزوں پر غالب کرے پیغمبر کی محنت ہوتی ہے ہدایت کی محنت ہوتی ہے دن رات اڑ کر دن دار لوگوں سے مل مل کر ان سے باتیں کر کے ان سے جمع کر کے ان کو اکیلے میں ہماعی طور پر بیان کر کے تقریر کر کے سمجھا بجھا کر دعائیں مانگ مانگ کر ہدایت کے لیے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ہدایت کا نور وجود میں آتا ہے امبیال مسلمستان کے ایک گروہ وہ ہے جو فقط اسلائی نسود و تقریر کا کام کرنے والے ہیں دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کے ساتھ کتاب اور جہال کرنے والے ہیں اور ایس ایم یا علیہ السلام عظم نے کتاب جہاز کے ساتھ کیا میں حکومت تینوں کام جو ضروری ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہے مسل کی شریعت تینوں چیزوں والی ہے اردو اسلام کی شریعت تینوں چیزوں والی اور جس وقت پیغمبر ہدایت کی محنت کر کے خود صاحب بھی حکومت ہوتا ہے تو اتنی روشنی اتنا نور پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ جرم کرنے والا آ کر اقبال جرم کرتا ہے اور اپنے آپ کو خود سزا دلواتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ کے زمانے میں خود لوگوں نے آ کر اپنے آپ کو سنسار کروایا خود لوگوں نے اپنے آ کر ہاتھ کٹوائے اپنے آپ کو دُلے لگوائے اقبال جرم کی ایسی رائے پھیلی ہوتی ہے پھر دوسرا درجہ جو ہے فلفائے راشدین کہتا ہے ہم جیا کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے نائبین ہوتے ہیں فلافائے راشدین میں ہدایت دوسرے درجے پر آ جاتی ہے لیکن باہر ہلکی روشنی ہوتی ہے کہ سچی گوائی دینے والا آدمی جان پر کھیل کر سچی گواہی دیتا ہے تیسرا درجہ پھر یہ نیک بادشاہ بادشاہوں کا دور آ جاتا ہے نیک بادشاہوں کے دور میں پھر یہ ہے کہ پھر کوشش کرنی ہوتی ہے ساری چیزوں کو چلانے کے لیے کہ نبری دور میں پیڑ پر پتھر باندھ کر بھی مجاہد لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور حاکم بغیر کھائے پئے بغیر کسی کچھ لیے ہوئے احکامات جاری کرنے کے لئے اور دین کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں اور خلافت ہوتے میں بقدرے گزارا لیتے ہیں اس دور فاروقی میں دور صدیقی میں کوئی خاص تنخواہیں مقرر نہیں کی خاص مجاہدین کے لیے تنخواہیں یا حکموں کے لیے تنخواہیں مقرر نہیں کی پہلا طریقہ ہی رہا ہے مقرر یہ مختصر تھا ڈھائی سال ہی سے دور فاروقی میں پر حکام کے لیے تنخواہیں واحدین کے لیے تنخواہیں اور فوجیوں کے لیے تنخواہیں مقرر کی گئی ہیں سارے نظام بنائے گئے ہیں لیکن بقدر ضرورت کیا ایسا ان کے ایک گورنر تھے ہمس کے گورنر تھے ان کی شکایتیں لوگوں نے ان کے پاس داخل کی ہیمت کے گورنر جو ہیں وہ ایک تو ایک دن چھٹی کرتے ہیں ایک صبح دیر سے عدالت میں نکلتے ہیں اور ایک رات کو کوئی فرازی جائے تو ملتے نہیں سال کے بعد ہمیں فاروق عدودہ میں اپنے گورنروں کو بلاتے تھے آلرٹ کے لیے اور سارے حالات کو معلوم کرنے کے لیے پھر کسی کو روک لیتے تھے کسی کو واپس بیچتے تھے یہ صرف شہید روز اللہ جو گورنر سر کو بلایا گیا پیرا جب ملنے کے لیے آیا انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک نیزا ہے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہے ایک تھیلا ہے اور ایک نیزا ہے اور ایک پیالہ ہے برکیوں نے کہا کہ آ گیا نکل جی آ گیا بس اس طرح ان کا یہی ہے نیزا ہے راستے میں کوئی خطرہ ہو تو مقابلے کے لیے ہوتا ہے پیالہ ہے پانی پینے کے لیے وضو کرنے کے لیے تھیلے ہیں کچھ ضروری چیزیں ہیں تو انہوں نے جب گھر پر چلے گئے تو انہوں نے خوفی آدمی جا کر دیکھو ہو سکتے ہیں میرے سامنے سے سیرا حید کے ساتھ آئے ہیں باقی گھر کے سفرجات کو گھر کے الحال کو دیکھو کہ وہاں کیا حال ہے تو اسے جا کر دیکھا اس نے کہا گھر کا بھی حال ایسے ہی ہے جیسے کہ فقیری حال ان کہ انہوں نے کہا کہ بندے نے گھوڑا بھی نہیں لیا انہوں نے کہا انہوں نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں ہے تو اس لیے بس میں آ گیا گھر بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے سامان نہیں ہے تو نے ان کو ایک ہزار درد گھر پر بھیجیے وہ یوں آئے انہیں واپس کرنا چاہے بیوی نے کہا رکھ لیں کہ ہالیہ میں لوگ بہت تنگستی میں ہیں اور میں تقسیم کریں گے تقسیم کر دیں تو ان کو یہاں بلایا کہ تمہارے خلاف پہلی شکایت یہ ہے کہ تم صبح دیر سے اپنی عدالت میں آتے ہو بیٹھنے کے لیے دیر سے آتے ہو انہوں نے کہا یہ بات درست ہے میرے پاس کوئی ملازم نہیں ہے میں صبح اٹھتا ہوں نماز وغیرہ پڑھ کر آٹا گندتا ہوں آٹا گوننے کے بعد خود روٹی پکاتا ہوں روٹی پکانے کے بعد کھا کر پھر میں سارے دن کے لیے کام کے لیے فارغ ہو کر آ ہوں اس سے مجھے دیر لگتی ہے آپ مہینے لگ چھٹی کرتے ہیں میں نے کہا وہ بات بھی ہے مہینے کا ایک دن جو ہے میں کپڑے دھوتا ہوں اور میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے وہ سوکھنے تک مجھے بیٹھنا پڑتا ہے اس لیے سے میں کام نہیں کر سکتا کہ رات کو آپ نہیں ملتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بات سوال کو آپ اگر نہ پوچھیں تو بہت اچھا ہونے نہیں ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کیوں کیا بات انکوائری ہو رہی ہے سرال کیا تو انہوں نے کہا کہ رات کو میں نے دل کو میں نے مخلوق کی خدمت کے لیے مقرر کیا رات میں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا رات کو میں عبادت میں ہوں جس لیے میں ملتا نہیں داستا کسان ہونا گختلو خل کو فلمار ہونا داسلا فل مار ہونا دہ میں بات ایسے ہو دلات نے کی رش جو ہے ناش ہے تو پٹکی والا صاحب المار ہونا داش ہے اس کو لکھل اس ماتا نا سے برا براک ہو تو خیر جن نے کہا کہ میں آپ کو پھر واپس بھیجنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا میرے مجھے ایک دفعہ کافی ہو گئی اب میں دوبارہ آپ کی گزرگی کبھی نہیں جاؤں گا میں اپنے حمال کو خراب کرنے کے نہیں جاؤں گا کہ ایک دن مجھے ایک آدمی پر گھسے گئے ہمیں سے کہا تھا کہ تیرا ناس ہو جائے تیری گورنری نے میری زبان کا کمل خراب کیا ہے میں اس کے لیے کبھی نہیں جاؤں گا میرے فاروق عید نے کہا ہائے افسوس جو ایل ہیں وہ جاتے نہیں ہیں اور جو نہ آئے نا وہ آگے بڑھ رہے ہیں میں کیا کروں کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں کہا آئے وہ شاک گئے واضح فردا لے کر ڈھونڈو نیب تو چرا گئے روخے زیبا لے کر آئے وہ گئے وعدے فردا لے کر نے ڈھونڈو نہیں آپ اللہ تعالیٰ کا آئے تھے اور کل کا آخر کی کامیابیوں کا اللہ سے وعدہ لے کر چلے گئے دنیا میں نے اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا اب تو اپنے خوبصورت چہرے کا چراغ لے کر ان کو ڈھونڈے تو ملیں گے نہیں وہ ترک ان کا دخلا ماں کا کا تمام اللہ تعالیٰ